یہ ہے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسا قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی ناؤ